وہ ہے اب تری قت فی تعلیم اللہ قطل العربیہ ٹھیک ہے عربی زبان سیکھنے کے حوالے سے یہ کتاب ہے اس میں آپ جو لکھی ہے اور اس کے جو مالف ہیں ڈاکٹر عبدالضح کسکندر صاحب ریس وقت جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے رئیس اور محتمم ہیں جو کہ میرے شیخ الحدیث بھی ہیں اور میرے شیخ ہیں تو یہ ان کی تعریف کردہ کتاب ہے اور ان کے اندر اس کا تذکرہ بھی کیا ہے مقدمہ کے نام سے سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے شروع کے چند صفحات میں سب سے پہلے تو طریق و ناصر فی تعلیم الغۃ العربیہ مین فرنٹ پیج پہ بھی ہے اور اندر جو ہی آپ کتاب کھولتے ہیں تو سامنے بالکل فرنٹ پیج کا عکس آپ کو نظر آتا ہے اندر آدھ حضرت کیا شکر و تقدیر رہنے لیجیے آپ اسے آپ اس کے بعد دیکھیں گے مقدمہ تو اس میں حضرت نے لکھا ہے اس پوری کتاب کی کہانی لکھی ہے کہ یہ کتاب کیسے لکھی گئی کیا ہوا کیا کیا مراحل ہوئے اور جی ہاں مقدمہ تو انہوں نے اپنے ایک استاد ڈاکٹر امین مصری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ آئے انہوں نے کراچی کے اندر علماء کرام کے لیے ایک کورس رکھا اس کے اندر ان کو بھی شریک کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے یعنی اسباب کو ہی ترتیب دے کر عطریقۃ الجدیدہ کے نام سے یعنی ایک مجموعہ تیار ہوا لیکن پھر کیا لکھتے ہیں اس کے بعد جلد ہی ان کو واپس شام ب لا لیا گیا تو وہ چونکہ شام شام مصر و تو وہ چلے گئے واپس تو ان کا یہ جو قتل جدیدہ کے نام سے ایک مجموعہ تھا وہ چلتا رہا مختلف اساتذہ کے پاس بھی اور حضرات المائی کرام کے پاس چلتا رہا پڑھاتے بھی رہے تو السلام علیکم السلام علیکم جی تو کہتے ہیں کہ پھر جب مجھے تدریس کا موقع ملا تو اس کے اندر مجھے جو اسباق ملے تو ان اسباق میں جو تھا عربی یہ مجھے عربی کا گھنٹہ دیا گیا تو اس کے اندر جو میں ترتیب دیتا رہا اور طلباء کرام کو پڑھاتا رہا وہ میں نے پھر نوٹ کیے جو جو اسباق چلتے رہے میں ساتھ ساتھ نوٹ کرتا رہا تو وہ اسباق کا مجموعہ اختیار ہوا اور وہ پھر اس کے بعد میں نے تحریر کیا تو مختلف مدارس کے طلباء اور اساتذہ میرے پاس پڑھتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے اس مجموعے کو لیا اور پھر کرتے کرتے کچھ حضرات نے تو اپنے مدارس کے اندر اس کو شامل نصاب کر دیے یعنی خود مدارس اعتبار سے ہی لیکن پھر آگے چل کر اس میں مزید اضافہ بھی ہوتے رہے اور کرتے کرتے وفاق المدارس العربیہ جو تمام مدارس جو پاکستان کے اندر ہیں ان کا بورڈ ہے انہوں نے اس کتاب کو آپ کے اس درجے میں شامل کیا ہے اور اس کی جلدی اول تو ہے وہ تو بہت آسان ہے عام ہے اور اس کے اندر بہت ہی بنیادی چیزیں بتائی گئی ہیں جو جلد ذانی ہے اس کے اندر تھوڑا سا اس سے وہ کیا ہے کہ یعنی ہیلتھ تھوڑا سا ہے لیکن وہ جب اس کے لیے آسان ہوتی ہے لیکن آپ کے نصاب میں جو شامل ہے وہ صرف اور صرف اول ہی ہے اس سال میں اور ہم نے اول ہی پڑھنی ہے جلد اول جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے جو آپ کے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو آپ نے ضرور مطالعہ کرنا ہے مقدمہ کا جو حضرت نے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا آپ نے ضرور مطالعہ کرنا ہے پورا ایک عنوان دے رہے ہیں کتاب پڑھانے کے چند اصول تو وہ آپ کے لیے نہیں ہیں وہ پڑھانے والے کے لیے ہیں لیکن آپ ضرور اس کا مطالعہ کیجئے ٹھیک ہے کام کی باتیں ہیں اس میں تو آپ بھی ضرور اس کا مطالعہ کیجیے اگرچہ آپ لکھا تو یہی ہے کہ کتاب پڑھانے کے چند اصول لیکن آپ بھی انشاءاللہ کل اس کو پڑھ کر آپ بھی پڑھائیں گے اور آپ نے بھی کسی کو سکھانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب آپ اس وقت پڑھیں اس کو ابھی بھی پڑھیں اس میں آپ کے لیے بڑے بڑے فائدے کی بات باتیں حضرت نے کچھ کچھ کی ہوئی ہیں اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے لیے آسانی ہوگی اور آپ اس طریقے سے اس کو پڑھ بھی سکیں گے ٹھیک ہے نا تو اس کا اور مقدمہ کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے کہ اس کتاب کو پڑھانے کے چند اصول کے عنوان سے جو سبق ہے وہ آپ نے کل اس کا مطالعہ کر کے آنا ہے ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ عربی زبان سے متعلق ہے عربی زبان ایک ٹھیک ہے یہ ہمز اقبال ٹھیک ہے نا آپ سب کے لیے چھوڑ دیجیے گا کتابیں جن کے پاس نہیں ہیں تو وہ کل سے اپنی کتابوں کا انتظام کریں میں نے تو آج پوچھا بھی نہیں ابھی تک کتاب کا کن کن کے پاس کتابیں موجود ہیں انسپیک اور سکائب دونوں بتائیے ہر ایک بتائی کیا موجود جس کے پاس موجود ہیں وہ لکھ دیں موجود جی انسپیک سپیک سکائب جی کے پاس حمزہ اقبال کے پاس موجود رومان کے پاس موجود ماشاءاللہ جی اچھا نوری ایمان کے پاس موجود امتاشان عائشہ خان جی تو ٹھیک ہے نا کتاب ہر ایک کے پاس موجود ہونی چاہیے چاہے وہ آپ کے پاس وہ ہے موجود ہے یعنی حصن کتاب ہی ہجم میں موجود ہے تب بھی یا پی ڈی ایف کے اندر آپ کے پاس موجود ہے تب بھی آپ کے بے کتاب آپ کے سامنے ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا تو آج کا سبق جو آپ کو دیا گیا ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ مقدمہ ہے انہیں مطالعہ کرنا ہے اور اس کے بعد ہے کہ اس کتاب کو پڑھانے کے چند اصول تو وہ ہے ٹھیک ہے اس کا آپ نے کل مطالعہ کر کے آنا ہے ضرور اور انشاءاللہ شاء نہیں خیر کل تو نہیں ہوگا ہمارا سبق کل اور پرسوں دو دن کی چھٹی ہے تو انشاءاللہ منڈے آہ... منڈے کو یعنی پیر والے دن انشاءاللہ ہم اللہ ہم عبدلاول کتاب قلم ٹھیک ہے ان شاء اللہ ہم وہاں سے آپ نے یہ جاننا ہے اور جن کے پاس کتابیں موجود نہیں ہیں وہ کتابیں حاصل کریں یا تو کتاب بازار سے لینی ہے تب بھی یا لنک اور ڈاؤن لوڈنگ کرنی ہے تو وہ بھی لنک ہم زبال آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ تو آپ وہ لے کر تو کتاب آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے لازمی اور پھر انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھیں گے اور یاد رکھیے کہ آپ یہ عظم کا کتاب آدھی بھی نہیں کرنی ہے آدھی کتاب سے پہلے پہلے ہمیں انشاءاللہ پوری پوری عربی سیکھنی ہے ٹھیک ہے نا کتاب آدھی نہ ہو لیکن عربی ہمیں پوری کس کس کا عزم ہے یہ کہ کتاب ہماری آدھی بھی نہ ہو لیکن عربی ہمیں عمل مکمل آ جائے پوری پوری پتہ چلے نا کہ واقعی یار کسی نے طریقہ تلاثریہ پڑھی ہے جی ہاں ٹھیک ہے نا تو اس لیے انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے جتنی آسان زبان اگر کسی نے اپنی مادری زبان کے علاوہ کسی نے تو میں کہتا ہوں عربی زبان بہت ہی عام فام اور اس کے اندر کمال بلاغت ہے ایک ایک لفظ کے اور ایک ایک چیز کے لیے سو سو تک کے الفاظ وجود ہیں ایک ایک لفظ کے لیے ایک چیز کے لیے ایک چیز کے کئی کئی سارے نام ہیں سو تک کے نام ایک ایک چیز کے ایسی بلاغت اور ایسی وسعت ہے زبان کے اندر کہ انسان سوچ نہیں سکتا تو انشاءاللہ شاء اللہ جو جتنی کوشش کرے گا وہ انشاءاللہ پا جائے گا ہمارے ایک استاد ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ جو جتنے ڈنٹ نکالے گا وہ ایسے ہی ایک دم سے کامیاب ہو جائے گا تو یہ ہے میدان اس کے اندر جو جتنی جان مارے گا وہی وہ آگے نکلا چلا جائے گا اور کامیابیاں جو ہے نا اس کے قدم چومیں گی تو اس لیے اپنی کوشش سب سے زیادہ ہے اپنی کوشش جہاں تک جہاں آپ کو ضرورت پڑتی ہے کسی اور سے تعاون لینے کی ضرور ہم حاضر ہیں ہم آپ کو بھرپور طریقے سے درس پڑھائیں گے لیکن یاد کرنا وہ تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ بنا دوسرے کو یاد دلا سکے اور ایسا کوئی چیز ہو کہ وہی اس کو کھلائے تو اسے یاد ہو جائے وہ ہے صرف اپنی ذات سے متعلق وہ آپ نے یاد کرنا ہے بس اور کچھ نہیں قوانین آپ کا یاد ہو آپ نے الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں سب سے پہلے جو مفردات ہوتے ہیں ہر درس کے آخر میں انہوں نے مفرادات ذکر کیے ہوئے ہیں تو مفردات کے معنی سب سے پہلے آپ نے یاد کرنے ہیں جیسے جیسے سبق چلتا رہے گا انشاءاللہ شاء اللہ تعالی کا جتنے مفردات ہوں گے میں آپ کو انشاءاللہ سب سے پہلے وہ بتاؤں گا تو وہ آپ نے یاد کرنے ہوں گے کہ لفظ کس لفظ کا کیا معنی ہے یہ کس چیز کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رہنا ہوگا ٹھیک ہے تو فی الحال ہے کیا مقدمہ کا مطالعہ جو حضرت نے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے مقدمہ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہے کیا کہ اس کتاب کو پڑھانے کے چند اصول ٹھیک ہے حضرت نے لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کا مطالعہ کرنا ہے ٹھیک ہے انشاء تو ضرور اس کا مطالعہ انشاءاللہ ان منڈے یعنی پیر والے دن انشاءاللہ شاء درس الاول اب ٹھیک ہے کتاب قلم حال سے پڑھیں گے پیر والے دن تو تب تک کے لیے آپ نے ان چیزوں کا مطالعہ کرنا ہے اور بھرپور طریقے سے مطالعہ کر کے آنا ہے اور غور سے پڑھنا ہے کہ کیا لکھا ہے اور ان ان چیزوں کو یہ جو چیزیں آپ پڑھیں گے مقدمہ اندر یہ پوری کتاب کا خلاصہ اور نچوڑ ہوتا ہے اسی کی بنیاد پر اگر آپ نے اس کو صحیح پڑھا تو آپ انہیں اصولوں کے طریقے سے اور اسی طریقے سے انہیں اصولوں کو اپنے اس میں استعمال کرتے ہوئے پوری کتاب پڑھیں گے اور پوری کتاب کو پڑھیں گے انشاءاللہ شاء تعالیٰ سب تیار ہیں نا اس کے لیے تو ضرور اس کا مطالعہ کر کے آئیے گا اور کتابیں ہر ایک کے پاس موجود ہونی چاہیے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ باقاعدہ سب پوا کرے گا کبھی بھی ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا الا یہ کہ جب ایسا کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو ہو جائے لیکن ان ناغہ نہ کریں نہ آپ کریں نہ میں کروں گا انشاءاللہ برکو. کوشش تو یہی ہے باقی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائیں اور ایسے حادثات اور ایسی چیزوں سے ہر ایک مسلمان کو محفوظ فرمائیں تو دعا میں ضرور یاد رکھا کریں ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو وہ آخردوانہ الحمد للہ رب العالمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ